پی جے صاحب لداخ سے واپسی کا وقت آ پہنچا دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ نشیب کی طرف اترتا میں لیہ سری نگر روڈ کے ایک چھوٹے سے شہر کھل سی پہنچ گیا ہوں یہاں سے ذرا آگے سڑک دریا کو پار کر کے کارگل کی طرف چلی جاتی ہے اور خود دریا اپنا رخ بدل کر بلتستان اور اسکلدو کی جانب روانہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک سڑک جاتی تو ہے مگر غیر ملکیوں کو ادھر جانے کی اجازت نہیں گویا دریائے سندھ کے کنارے لداخ میں میرا آخری پڑاؤ یہ کھل سی ہے یہاں تک آگے ہوں اور اب لداخ سے لوٹنے کا وقت قریب ہے تو رہ رہ کر وہ دن یاد آتے ہیں جب میں پانچ روز پہلے سری نگر سے لیہ آیا تھا میرا خیال تھا کہ ہوائی جہاز میں بیٹھوں گا اور بہ آسانی پہنچ جاؤں گا مگر میرا تجربہ ہے کہ ایسا مشکل سفر شاید ہی کہیں کا ہوتا ہو میں تو اطمینان کے ساتھ لندن سے چلا دہلی پہنچا انڈین ایئر کے دفتر میں گیا اور کہا کہ ذرا مجھے اگلی صبح کی پرواز سے لے کا ٹکٹ دے دیجیے وہ بولے آپ اگلے روز کی بات کر رہے ہیں یہاں تو اگلے مہینے تک کسی جہاز پہ کوئی سیٹ خالی نہیں ہے بغیر اڑے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی انہیں لاکھ سمجھایا کہ غیر ملکی سیاح ہوں بی بی سی کا آدمی ہوں ریڈیو پروگرام ترتیب دینا ہے کسی نے میری ایک نہ سنی سری نگر میں میرے ایک دوست نے ٹیلی فون پر کچھ روز پہلے مجھ سے کہا تھا کہ اگر دلی سے لیہ کا ٹکٹ نہ ملے تو یہاں سری نگر آ جانا ہم یہاں سے ہوائی جہاز میں تمہیں چڑھوا دیں گے چنانچہ اب میں نے انڈین ایئر والوں سے کہا کہ اچھا لیہ کا نہیں تو سری نگر کا ٹکٹ دے دیجیے انہوں نے دوبارہ بڑا سا سر ہلا دیا سری نگر کے بھی سارے ہوائی جہاز بھرے ہوئے ہیں انہوں نے کہا میں نے مان لیا پھر اچانک خیال آیا کہ میرے ایک دوست دہلی میں حکومت کشمیر کے اعلیٰ افسر ہیں چل کر ان کی مدد لی جائے دوڑا دوڑا پہنچا سارا حال بیان کیا انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہر ہوائی جہاز میں حکومت کشمیر کی کچھ سیٹیں مخصوص ہوتی ہیں ہم ایک پرچہ تمہیں دیے دیتے ہیں وہ لے جاؤ اسے دکھاؤ ٹکٹ مل جائے گا لیکن صرف پینتیس منٹ بچے ہیں اگر پینتیس منٹ کے اندر نہیں پہنچے تو وہ کل کا نہیں پرسوں کا ٹکٹ میں نے ان سے وہ بچا لیا دوڑا اسکوٹر والا رکشہ پکڑا اسے دوڑایا ہاپتا ہوا انڈین ایئر کے دفتر پہنچا وہاں ایک ملدنی چھائی ہوئی تھی پتہ چلا کہ ان کے سارے کمپیوٹر بند پڑے ہیں کوئی بوکنگ نہیں ہو سکتی مینیجر سے کہا دیکھیے صاحب میں پینتیس منٹ کے اندر آ گیا ہوں قصور میرے اسکوٹر کا نہیں آپ کے کمپیوٹر کا ہے یہ دوبارہ کام شروع کر دیں تو مجھے ٹکٹ ضرور دلوائیے گا وہ بھلے مانس تھے وعدہ کر لیا ورنہ اپنی طرف کے لوگ کسی کو پریشان دیکھیں تو ضمانتیں نہیں دیا کرتے کچھ دیر بعد کمپیوٹر کھلے اور ساتھی ہی میرے نصیب بھی اگلی صبح میں دلی سے اڑا پتھریلے میدانوں اور خوشک پہاڑوں کے اوپر اڑتے اڑتے اچانک منظر بدلا اور لوں لگا جیسے زمین پر سبز اور دھانی قالین بچھے ہوں یہی وادی سری نگر تھی سری کے ہوائی اڈے پر اترا اور اعلان کر دیا کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں بس اتنا بتانا کافی تھا سیاحت اور ایئرپورٹ کے سارے افسر اور ملازم یک لخت عزیز اور احباب بن گئے سب نے بسم اللہ پڑھی آستی نے چڑھائیں اور مجھے لداخ جانے والے ہوائی جہاز پر چڑھا دیا تو یوں میں لے پہنچا واپسی کا قصہ بعد میں سناؤں گا پہلے میرے ساتھ آئیے اس چھوٹے سے شہر کھلسی میں چلتے ہیں اور یہاں کے باشندوں سے ملتے ہیں باتیں کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ بستی کیسی ہے یہاں کے لوگ کیسے ہیں ان کے دکھ کیسے ہیں اور ان کے سکھ کیسے ہیں دریائے سندھ نیچے گہرائی میں بہہ رہا ہے مگر اوپر پھلوں کے باغ لگے ہیں جن میں ایک شخص زمین کھود رہا ہے اس کے ہاتھ مٹی سے لت پت ہیں مگر پیشانی صاف اور روشن ہے کیوں صاحب آپ کا کیا نام ہے جناب میرا نام ٹاشدر جی جناب اور آپ کہاں کے باشندے ہیں پرانے میں جناب یہیں کھلسی کا باشندہ ہوں جناب میں کھلسی کا ایک زمیندار ہوں جناب آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں جی ہاں میرے پاس کچھ کھیتیاں بھی ہیں جناب یہ تو آپ بالکل دریا کے کنارے ہیں جناب میں سمجھ لیجیے دریا سے تھوڑا ہی فضلے پڑے جناب آه. ساتھ ہی جناب کیا اگاتے ہیں آپ یہاں ہمارے یہاں گیہوں جو اور مٹر اور تمبا وغیرہ بھی ہوتے ہیں جناب مطلب تین چار فصلیں ہوتے ہیں یہاں پر اچھے جناب اور پھل ہوتے ہیں پھل یہاں یہاں کے اصلی مشہور پھل جناب وہ خورمانی اور سیو اور یہ اخروٹ اور کچھ اور ایسی چاند اور پیڑے ہیں جناب جو بہت یہاں کے عام مطلب یہ ہیں جناب اچھا میں لہ سے یہاں تک آیا ہوں سب سے بڑا ٹاؤن مجھے ملا ہے یہاں زیادہ آبادی ہے زیادہ رونق ہے زیادہ دکانیں ہیں کیوں جناب یہ مطلب در میں ایسی ہے جناب یہ لے اور کرگل کے سینٹر میں ہے جناب تو اگر کرگل سے بھی کوئی مسافر کوئی پیسنجر آتے ہیں تو اس کا ہارڈ خلسی کھلسی میں ہوتا ہے جناب کیونکہ وہ اس کا صبح چل جب چلتے ہیں وہاں سے یا بس یا ٹاکیاں کوئی بھی چلتی ہیں تو وہاں کھانے کے این موقع پر یہاں کھلسی پہنچ جاتے ہیں جناب اور لے سے بھی جو کچھ چاند وہاں سے گاڑیاں آتے ہیں جب ان یعنی بانسیں ہو یا ٹاکیں ہو یا اور کوئی پیسنجر بھی ہو تو کھانے کے ٹائم پر یہیں اسی جگہ پر پہنچتے ہیں جناب یہ بتائیے کہ جو ٹورسٹ اور مسافر یہاں سے گزرتے ہیں یہاں رکتے ہیں یہاں کھانا کھاتے ہیں خریداری بھی کرتے ہیں دکانیں بھی ہیں اس سے یہاں کے لوگوں کی آمدنی ہے پیسہ ملتا ہے نا جناب یہاں پر مطلب ان کے چلنے سے ایک تو زیادہ تر تو ہوٹلوں میں بزنس ہوتے ہیں جناب اور اس کے بعد باقی دکانوں پر بھی کافی بزنس ہوتا ہے اور یہاں کے میوے سیو خورمانی جو دکانوں میں بھیجنے کے لیے لاتے ہیں جناب ان کا بھی زیادہ تر یہاں کسانوں کا بہت فائدہ مند ہے جناب تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کے یہاں کے لوگ بہت زیادہ غریب نہیں ہیں ان کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے جناب یہاں اب تو پہلے سے تھوڑا بہت کچھ فرا ہو چکے ہیں جناب ورنہ اس سے تو پہلے تو کافی بہت ہی غریب تھا हم. اور ابھی تو اس سے ابھی تو بہت کافی مطلب ان ترقی آئی ہوئی جناب پہلے تو بہت غریب تھا جناب اچھا اسکول اسپتال ابھی تو ہر ایک چیز ہے جناب یہاں پر ہائی سکول بھی ہے اور ہسپتال بھی یہاں کافی ہسپتال میں بھی کافی ترقی ہے جناب اور اسی طرح ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں ہر ایک مطلب کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہر ایک چیز کے لیے بہت ہمیں امداد ملتے ہیں جناب یہ بتائیے کہ سردیوں میں جب یہاں سے آنا جانا بند ہو جاتا ہے تو پھر یہاں لوگوں کی زندگی اس وقت کیسی گزرتی ہے اب بات تو یہی ہے جناب یہاں جب سردی شروع ہو جاتے ہیں پھر تو اس سے پہلے پہلے سردی شروع ہونے سے پہلے ہی ہر ایک چیز ہم لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں جناب مطلب گرمیوں میں کچھ گیہوں جو اور یہ مٹر وغیرہ جو ہمارے اناج وغیرہ جو بوتے ہیں وہ اگتے ہیں وہ سردیوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں جناب آپ جو فصلیں اگاتے ہیں اسے بیچتے ہیں یا خود کھاتے ہیں یہ تو بیچنے کے لیے ہمیں اتنا وہ نہیں ہوتے ہیں جناب مطلب تقریباً تقریباً آپ نے گزرائی کے لیے کافی ہو جاتے ہیں جناب بیچنے سینے کے لیے تو اس کچھ ہو, ہمیں وہ اتنا نہیں ہیں جناب جی شکریہ آپ کا شکریہ کیسے ادب سے شکریہ کہا کھلسی کے اس کسان نے جی خوش ہوا اور خیال آیا کہ بہت اوپر دریا کے کنارے پانچ چھ مکانوں کے گاؤں اپشی میں کسانوں سے میں نے بات کی تھی ایسے ہی ادب سے وہ بھی گفتگو کر رہے تھے مگر اپنی بات سمجھانے میں انہیں کتنی مشکل ہو رہی تھی اس کے برعکس یہاں ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں لوگوں کے علم اور قوت اظہار میں اضافہ دیکھ رہے ہیں میں نے لداخ کے قیام میں کسی مقامی خاتون سے بات کرنے کی بہت کوشش کی تھی مگر کامیابی نہیں ہوئی البتہ کھلسی آ کر یوں ہوا کہ تصویریں کائنات میں رنگ بھرے میرے ساتھ ہی مجھے گھرانے میں لے گئے اوپر کی منزلوں میں گھر تھے نیچے تمام دکانیں تھیں چائے خانے ریستوراں اور ہوٹل تھے یہ سب لیہ سری نگر روڈ پر سفر کرنے والے مسافروں کے لیے تھا ہم اوپر ایک گھرانے میں گئے گھر والوں نے تپاک سے خیر مقدم کیا اور مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھانا چاہا میں نے باورچی خانے میں بیٹھنے پر اصرار کیا تو وہ جھٹ رازی ہو گئے باورچی خانے میں بیٹھنا اور وہیں بیٹھ کر کھانا کھانا وہاں کا معمول تھا گھر میں بہت سی خواتین تھیں ایک لڑکی خوش شکل خوش لباس خوش سلیقہ نظر آئی مجھے یقین ہوا کہ بالآخر وہ خاتون مل گئیں جو مجھ سے لداخ لد اور لداخی لد خواتین کے بارے میں باتیں کر سکیں گی وہ دسویں جماعت کی طالبہ تھی ذہین اور تمیز دار میں نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے جی میرا نام کنسس ڈولما اور اسکول جاتی ہو کیا جی ابھی میں نے میٹرک کا ایگزام دے کے بیٹھی ہوں اس جی. گاؤں میں لڑکیوں کی میٹرک کا انتظام ہے کافی لڑکیاں پڑھتی ہیں جی ہاں یہاں ہائی اسکول تک ہے ویسے جب ایگزام دیتے ہیں تو وہ لوگ لے چلے جاتے ہیں جی, جی لے کتنی لڑکیاں تمہاری کلاس میں تمہارے اسکول میں کتنی لڑکیاں ہوں گی جو تعلیم پا رہی ہیں یہاں پہ بہت کم بچے جاتے ہیں جی ویسے جی صرف یہاں پہ ہائی اسکول میں پہلی سے لے کر میٹرک تک پہنچانا میں لڑکے اور اچھا بس لڑکے زیادہ ہوں گے لڑکیاں کم ہوں گی جی ہاں اچھا کیا کرتی ہیں یہاں کی زیادہ تر لڑکیاں کس طرح اپنی زندگی گزارتی ہیں یہاں کی لڑکیاں آپ دیکھیں نا کوئی جب پڑھنے والے ہیں تو وہ تو آگے پڑھ لیتے ہیں جی یہاں ایسا ہے جی جب میٹرک پاس کرتے ہیں تو نوکری مل جاتے ہیں کوئی اچھے پوسٹ یا ٹیچر یعنی کوئی کلارک کے پوسٹ مل جاتے ہیں جی. hmm. جب کوئی انڈر میٹرک ہو جب نائنتھ پاس کر کے بیٹھتے ہیں ان لوگوں تو شادی کر لیتے ہیں کتنے جی. hmm. عمر میں عام طور پر کتنی کی لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں کم سنی میں یا بڑی عمر کی لڑکیاں سے لے کے بائیس تک اچھا. جی لڑکیوں کی شادیاں کون کرتا ہے ماں باپ کرتے ہیں یا لڑکے خود ایک دوسرے کو پسند ہیں پہلے تو ماں باپ کرواتے تھے ابھی ایسا زمانہ لڑکی خود ایک دوسرے سے ہندو یا کرسچن ہو جاتی ہیں نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا یہ جو تمہاری رسوئی ہے یہ کیا کیا ہے مجھے بتاؤ اس میں یہ بیچ میں کیا لگا ہوا ہے بیچ میں چولہا ہے جی اچھا جس پہ کھانا پکایا جاتا ہے لکڑی اس کے اوپر پتیلیاں رکھ دی جاتی ہیں جی ہاں پتیلیاں اور ایک چمنی اوپر جا رہی ہے اچھا پھر یہ برتن یہ تو بہت سارے برتن ہیں کیا بہت سارے لوگ کھانا کھاتے नहीं ہیں نہیں جی سجاوٹ کے لیے رکھتے ہیں جب کوئی لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے تب ان کو دیتے ہیں جی اچھا اور یہ سب چمکا کر اور کلئی کر کے یہاں سجا دی جاتی ہیں الماریوں میں پتیلیاں بھی بہت ساری ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے جی ہاں اچھی تو کیا دال سبزی میٹ انڈا جی اچھا صبح کیسے شروع ہوتی ہے تم لوگ کیا کھاتے ہو ناشتے میں اب یہاں تو ستو کھاتے ہیں جی ویسے نے ہوں ساتو نہیں تو چپاتی अच्छा, جی دوپہر کے لداخی ہوتا ہے جس کی چپاتی بھی ہوتی ہے چپاتی بھی ہوتے ہیں تم کتنے ہو جی ہم چھ بہن ایک بھائی جی اور تمہاری پرورش کون کرتا ہے تمہارے ماں اور باپ جو ہے وہ گزر گئے, جی بچپن میں گزر گئے تو اب سارا خرچ ساری ذمہ داری کو چھ بہنوں میں سے کچھ کی شادیاں ہوئی ہیں جی شادی جی ہوئی جی اچھا. ان کے بچے بھی جی ہاں کسی کے چار کسی کے عام طور پر اب آج کل پرانے زمانے میں تو ہر جگہ کی طرح یہاں بھی بہت بہت بچے ہوتے ہوں گے آج کل ایک فیملی میں عام طور سے ایوریج کتنے بچے ہوتے ہیں یہاں پہ دو تین, تین سے زیادہ نہیں اچھا کوشش کرتے ہیں کہ تین سے زیادہ نہ ہوں کیونکہ سرکار کہتی ہے اس لیے یا یہ کہ لوگ خود ہی محسوس کرتے ہیں کہ زیادہ بچے خود نہ محسوس ہو؟ بھی, کرتے اور سرکار بھی کہتے ہیں تو تم نے کیا سوچا ہے آگے چل کے تمام پر یوں ہی گھر میں کام کرتی رہوی یا کچھ کرو گی جی ابھی, ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا نہیں <laughs> جی ویسے کچھ دل چاہتا ہے کچھ کرو جی ہاں کیا نوکری کرنے کے کس طرح کی نوکری یہاں جی جی تمہارا خیال ہے اسکول میں ملازمت مل سکتی ہے جی ہاں اچھا میری دعائیں اگلی دفعہ جب میں آؤں گا تو مجھے امید ہے تم ٹیچر ہوگی نیچے باغ میں کام کرنے والے کسان نے شکریہ کہا تھا اوپر دسویں جماعت کی طالبہ نے تھینک یو کہا باورچی خانے میں میرے لیے مکھن کی نمکین چائے بننے لگی سوکھی ہوئی خوبانیاں پیش کی گئیں اور لڑکیوں نے لداخی لباس پہن کر تصویریں اتروائیں کونے میں ایک تختی رکھی تھی جس پر کسی بچے نے خوشخط اردو لکھی تھی کنسس دولما نے چلتے وقت دوبارہ شکریہ ادا کیا اور آخری سوال کیا یہ جو میری باتیں تم نے ریکارڈ کی ہیں انہیں ریڈیو پر کب چھوڑو گے قوت اظہار کے اس انداز پر میں جھوم اٹھا لداخ سے واپسی کا مرحلہ آ گیا دو دن بادل چھائے رہے دو دن ہوائی جہاز نہیں اتر سکا غیر ملکی سیاح ہوٹل میں بیٹھ کر ہوائی جہاز کا انتظار کرتے کرتے اگتا چکے تھے کہتے تھے عجب قید کا احساس ہو رہا ہے میں ہوٹل کی کھلکی سے آسمان کو دیکھ رہا تھا سوچتا تھا کہ کب بادل چھٹیں گے اور کب مجھے واپس لے جانے والا ہوائی جہاز اتر سکے گا اسی حالت میں اپنے کوٹ کی جیب ٹٹولی تو اس میں سے دعا نور کی کتاب نکلی میں پڑھنے لگا عربی عبارت کی بجائے اردو ترجمہ پڑھ رہا تھا تاکہ مجھے علم ہو کہ خدا سے کیا مانگ رہا ہوں علم ہو تاکہ میری بات میں تاثیر ہو دع نور میں ایک مقام پر ایک جملہ آیا اے اللہ وہ جو مسافر اپنے گھروں سے دور ہیں انہیں بحفاظت ان کے گھروں کو پہنچا میں پڑھتے پڑھتے رک گیا اس ایک جملے کو کئی بار پڑھا ذرا دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی ہوٹل کے مینیجر صاحب تھے اور سدا لگا رہے تھے آبدی صاحب بادل چھٹ گئے ہیں ہوائی جہاز اترنے والا ہے جلدی ایئرپورٹ چلیے میں چلا چلتا گیا یہاں تک کہ گھر آ